سو بارہ آیات کی سورہ مرکزی مضمون جو اس سورہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے اس دنیا پر بھیجے ان سب نے توحید کی اور آخرت کی دعوت دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اصلی وارث اور جانشین ہیں وہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات ہیں ان کی جو ذات مبارکہ ہے ان کے جو اوصاف ہیں ان کو جھٹلانے والے اسلام کو قبول نہ کرنے والے ان کے لیے ہر صورت میں ہلاکت ہے اور مسلمانوں کو اقتدار ہے اب اس میں جو موضوع ہے کہ مسلمانوں کو اقتدار ہے تو آج کل کیا صورتحال ہے اس پہ ہم تھوڑی دیر میں ٹھہر کر بات کرتے ہیں پہلے ذرا ترتیب کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں سب سے پہلے تو ہلاکت کی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات عائد کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں قرآن مجید صرف ماضی کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید صرف کتاب بھی نہیں ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کسی زمان و کے لیے نہیں ہے اس میں جو معاملات جو دھمکی یا جو انعامات کا وعدہ اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا گیا وہی دھمکی اور یا وہی انعامات قیامت تک اسی طرح سے موجود ہے اگر اسی قسم کی حرکتیں انسان کرے تو, تو یہ جو مشرقین مکہ تھے کبھی یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے اور جو بشر ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو خواب دیکھتا ہے کبھی کہتے تھے کہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو وہی جس کو کہا جاتا ہے یہ تو شاعری ہے اور مطالبہ یہ کرتے تھے کہ بھئی جیسے پچھلے رسولوں نے مختلف معجزات دکھائے ہیں اس طرح کے معجزات ہمیں بھی دکھائے جائیں ان تمام لوگوں کو قرآن مجید میں براہ راس صلی اللہ تبارک و تعالی نے دھمکی دی ہلاکت کی دھمکی دی تباہ و بربادی کی دھمکی دی یہ دھمکی آج بھی قائم ہے تا قیامت اگر کوئی آپ کی شان میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات کرے گا تو ہلاکت اس کا مقدر ہو جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ صرف مشرقین مکہ کے لیے نہیں ہے یہ تمام گستاخان کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جتنے بھی رسول ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ امبیک رام علیہم السلام ہیں رسول ہیں علیہم السلام یہ انسانوں ہی میں سے بھیجے گئے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ عام انسان جیسے بہر نہیں ہیں کیونکہ ان کو وہی آتی ہے ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے کسی کے ساتھ فرشتے کے ذریعے کلام کر رہا ہے اس کو ہدایات مل رہی ہیں ظاہر ایک عام انسان جیسا تو انسان نہیں ہو سکتے ہاں وہ انسان کس لحاظ سے ہیں کہ ان کا بھی ایک جسم مبارک ہے آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے ہیں کان ہیں جن سے سنتے ہیں کھاتے پیتے ہیں نکاح کرتے ہیں ان کی اولاد ہوتی ہے کچھ نہ کچھ معاملہ جیسے زیادہ تر جو ہیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک معاملات ہمیں پتہ چلتے ہیں جس میں تجارت میں بھی حصہ لیا تو اس طرح سے وہ سارے کام امبیا کرتے ہیں جو کہ عام انسان کرتا ہے اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کو تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جیسا ہے لیکن اصل میں ہمارے جیسے وہ نہیں ہوتے وہ ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس سے اللہ بات کرتا ہو چاہے براہ راست بات کرتا ہو چاہے فرشتے کے ذریعے بات کرتا ہو یہ اکیلی یہ ایک صفت ہی کافی ہے ان کی بشریت کو ہماری بشریت سے علیحدہ کرنے کے لئے اب اس میں یہ سب لوگ ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے قرآن نے کہا اب زندگی کا جو مفہوم کفار کے ہاں ہے اور ہمارے ہاں جو زندگی کا مفہوم ہے اور موت کا مفہوم ہے وہ ایک علیحدہ بات سو so, وہ دنیا میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے تو کفار کو یہی بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ انسانوں ہی میں سے بھیجے جاتے رہے ہیں اور ہلاکت سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے جو ہیں ان کا ساتھ دیا جائے اور جو بھی نبی ہے جس کی شریعت اس وقت نافذ ہے اس کے مطابق اپنے عقائد کو درست کیا جائے اور ظاہر کہ اب ہم جانتے ہیں کہ تا قیامت جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی قسم کی نبوت کا کسی قسم کی رسالت کا یہ جو کچھ لوگ اقسام بنا دیتے ہیں یہ فلاں قسم کا نبی فلاں قسم کا نبی فلاں قسم کا نبی ہمارا ایمان ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی نبی اب نہیں آ سکتا کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا ہاں قرآن و حدیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ مریم علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بنیادی طور پہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آ رہا ہے معاذ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اس پہ کوئی دوسری رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی پھر توحید ذہن میں رکھیں کہ شرک کا انکار اور توحید کا پیغام بنیادی مضمون تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی ہے قرآن مجید کا بھی یہی ہے رسالت اصل میں اسی کو لے کر آتی ہے نبی و رسول اصل میں اسی کو لے کر آتے ہیں اور واضح قرآن نے بتا دیا کہ باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے اور دنیا کو جو تماشا سمجھتے ہیں کھیل سمجھتے ہیں اور اس کھیل تماشے میں وہ غرق ہو جاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل میں تو امتحان گاہ ہے کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ اتنا غفور و رحیم ہے ہم نے پہلے بھی کسی نشست میں بات کی تھی اور وہ تو ستر ماہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے تو پھر یہ تکلیف کیوں ہے یہ اذیت کیوں ہے یہ بیماری کیوں ہے یا آزمائش کیوں ہے تو یہ بھی نہ بھولیں کہ اللہ جو اتنا غفور رحیم محبت کرنے والا ہے کریم ہے رحمان ہے لیکن اس نے خود اپنے کلام میں کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا اس نے خود کہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو کامیاب ہوں گے اس کو جنت ملے گی جو یہاں پہ ناکام ہوں گے ان کو جہنم ملے اس لیے اس دلائل جن کا تعلق اپنی ذاتی خیال اور اپنے ذاتی فہم سے ہے ان دلائل سے ہمیں دور رہنا ہے ہمیں صرف ان دلائل پہ توجہ کرنی ہے جو قرآن مجید میں دیئے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ میں ہمارے پاس موجود ہیں اور جہاں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا اور اس پہ یہ سوال ہمارا دین پوچھتا ہے کبھی تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو کیونکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ جو جاہلیت کا دور تھا جاہلیت کا دور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے جاہل ان پڑھ قسم کے لوگ تھے حقیقت یہ ہے کہ ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے معاملہ فہم بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود تھے لیکن وہ جاہل ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کہ ان کی جہالت اس درجے تک پہنچی ہوئی تھی کہ جو بالکل واضح توحید کا پیغام ہے ان کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور ان میں سے بہت سے لوگ ہم آپ جانتے ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ بچپن میں دفن کر دیتے تھے تو آپ سوچئے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو کہ ایک طرف تو کہتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں تو جو فرشتے ہیں وہ کون ہے وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے انسان کو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھی انسان کو اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا کہ وہ کبھی گناہ ہی نہ کرتا اب نکتہ یہ بھی سمجھے دین بڑا واضح ہے اس میں ہمیں بتاتا ہے دین کہ جو انسان کو بنایا گیا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ کی جو مغرت کی صفات ہیں وہ صفات جو ان کا بھی ظہور ہو اس کی کریم ہونے کی صفت ہے اس کا بھی ظہور ہو اس کے رحمان ہونے اور رحیم ہونے کی صفات ہے ان کا بھی ظہور ہو ورنہ فرشتوں میں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے فرشتے تو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکیں۔ اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کیوں اشرف المخلوقات کہا گیا کہ اس کو ایک اختیار دیا گیا کہ یہ خود سوچ کر یا گناہ کے راستے پہ چلتا ہے یا ثواب کے راستے پہ چلتا ہے یا اطاط تو تبا کے راستے پہ چلتا ہے یا گمراہی اور نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے جس کے نتیجے میں اپنے لیے وہ خود یا سزا تجویز کرتا ہے یا جزا کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے اور سب سے بڑی دلیل جو قرآن مجید میں موجود ہے کیونکہ بہت سے جو پرانی اقوام ہیں اور ابھی بھی بہت سی ایسی اقوام موجود ہیں جن کے ہاں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور ہے مثلاً ایک مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بھلائی کا خدا ہے ایک برائی کا خدا ہے استخفر اللہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک زمین کا خدا ہے اور ایک آسمانوں کا خدا ہے استغفر اللہ قرآن مجید نے واضح طور پہ یہ کہہ دی دلیل دے دی کہ اگر زمین کا خدا الگ ہوتا اور آسمان کا خدا الگ ہوتا تو یہ جو نظام ہے زمین کا اور آسمانوں کا یہ سب تباہ و برباد ہو جاتا یہ سب کے سب جو ہے یہ درہم برہم ہو جاتا اس لیے واضح طور پہ یہ وعید آ اور یہ دھمکی آگئی اور یہ خاص طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ جو الٹی سیدھی اپنی فہم کے مطابق اپنے سوچ کے مطابق صفات اللہ کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں ان سے باز آیا جائے ان سے دور رہا جائے ہر رسول جو ہے وہ توحید کی اور عبادت کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے اللہ کی یہی بھئی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے الزام سے پاک ہے ہماری سورا الاخلاص اس کا واضح ثبوت ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے کیونکہ وہی خالق ہے تمام کائناتوں کا تمام عالمین کا وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی رحیم ہے وہی کریم ہے پھر اسی طریقے سے دیکھیں قرآن ہمیں بار بار سوچنے کی تدبر کی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس میں بار بار کبھی آسمان کی مثال آتی ہے کبھی زمین کی مثال کبھی پانی کی مثال کبھی پہاڑوں کی مثال کبھی دن کی مثال کبھی رات کی مثال کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان سے بات کی جائے گی تو ان اصطلاحات کے ساتھ بات کی جائے گی جو انسان کی سمجھ میں آتی ہیں جو اصطلاحات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی اگر ان کے ذریعے اللہ کلام کرے انسان کے ساتھ تو بے تحاشا ایسے معاملات ہیں جس کے اندر انسان کو نہ کچھ سمجھ میں آئے گی نہ ہی وہ کسی نتیجے پہ پہنچ پائے گا اور خاص طور پہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہر شے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے ہمارے ایک یہ بھی مسئلہ ہے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ محکمات میں سے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں متشابہات وہ ہیں جو کسی کے ساتھ تشبیہ ہو سکتی ہے اور اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جس میں واضح کوئی بات نہ قرآن نے دی ہے اور نہ حدیث نے دی ہے اب اس کی بنیاد پر دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر مقاتب فکر کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ پہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے متشابہات میں جو ہمارا فہم ہو کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے ممکن ہے کہ وہ مطلب ہو ممکن ہے وہ مطلب نہ ہو ممکن ہے کہ جو اصل بات ہے وہ مطلب اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو اور ہم ایک چھوٹے سے جز کو پکڑ گئے خام ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے ہم خام میں جو ہے وہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال رہے ہوں اسی طرح اب ہمارے ہاں جی سائنس یہ کہتی ہے کہ جی زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور چاند سورج جو ہے وہ اپنی جگہ ہے نہیں جی قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج گھوم رہا ہے اس قسم کی بڑی بحثیں چلتی ہیں بات یہ ہے اس چیز کو پکڑیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس چیز کو پکڑے جو بالکل واضح ہے اس چیز کو پکڑے جس کو سمجھنے کے لیے چیزوں کو جوڑ کے دلائل بنانے نہیں پڑتے ہیں جو واضح اللہ نے بیان کی ہے جو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے فرض کریں ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں کہ جناب زمین ساکن ہے سورج گردش کرتا ہے چل ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے تو اب بتائیے قرآن تو کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے تو جو کہتا ہے سورج نہیں ہل رہا زمین ہل رہی ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر زمین سورج نہیں ہل رہا اور زمین ہل رہی ہے تو یہاں تو سورج پھر خود بھی ہل رہا ہے پھر نظام شمسی بھی گھوم رہا ہے پھر کائنات بھی گھوم رہی ہے اللہ نے تو ہر چیز کو گردش میں ڈالا ہے ہم جب کہتے ہیں کوئی چیز ساکن ہے ہمارے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا تو اب یہاں سے اگر کوئی چیز تیزی سے گزرتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چل رہی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے چل رہی ہے اگر ایک چیز چل رہی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو دیکھا جائے تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے کیا پھر بھی وہ چل رہی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کس جگہ بیٹھے یہاں سے ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے اب اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کوئی باہر نکلا یا نہیں نکلا یہ جو جناب چاند پہ گئے یہ سب جھوٹ ہے فراڈ ہے یہ جو جناب خلا میں گئے جھوٹ ہے اور فراڈ ہے چلیں فرض کریں کہ وہ گئے وہاں پہ تو آسمان نیلا نہیں تھا وہاں پہ تو آسمان نیلا نہیں آسمان نیلا تو یہاں نظر آتا ہے ہمیں تو پھر نیلا آسمان کی اگر آپ کو بتایا گیا تو کیوں بتایا گیا کیونکہ ہمیں بطور انسان یہاں آنسا سے آسمان نیلا نظر آتا ہے اگر قرآن مجید میں یہ حدیث مبارکہ میں کہا جاتا کہ آسمان کالا ہے تو سب سے پہلے انسان ہی کہتا ہے جی ہمیں تو نیلا نظر آ رہا ہے کالا کہاں سے اور اگر آپ کہتے کہ کالا ہے تو انسان کہتا ہے جی کہ کالا رات کو نظر آتا ہے دن میں تو نیلا نظر آتا ہے انسان کی عادت ہے کہ جب اس نے اللہ کے کلام کو من ون تسلیم نہیں کرنا تو اس کو حجتیں مل جاتی ہیں اس کو دلائل مل جاتی ہیں اسی لیے امام فخر الدین راضی رحمتہ اللہ علیہ کا قصہ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے شیطان کو جب کہا تھا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں کیونکہ دلیل ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک دلیل دیں میں آپ کو آگے سے دلیل دیتا ہوں آپ اس سے, آگے سے دلیل دیں اس سے اگر فرض کریں کہ میں آپ کو خاموش کر دیتا ہوں تو اس سے میرا حق پہ ہونا ثابت نہیں ہوتا یا آپ اگر مجھے خاموش کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کا حق پہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں آپ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا یا آپ میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکے حق پہ کیا ہے جو قرآن میں ہے جو حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے درست ہو ہو سکتا ہے درست نہ ہو آپ سائنس کی بات کرتے ہیں آج سے پچاس سال پہلے بہت سی ایسی چیزیں تھی جو مانی جاتی تھی آج وہ چیزیں ثابت ہو چکا کہ غلط ہیں آج بہت سی چیزیں مانی جاتی ہیں جو شاید کل کو ثابت ہو جائے گا کہ غلط اس لیے صرف دلیل کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گرے نہیں پکڑا جا سکتا صرف اور صرف اگر ثابت قدمی دکھانی ہے قرآن میں دکھانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان میں دکھانی ہیں باقی چیزوں میں اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں تو ہمارا طریقہ کا کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے جناب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں باقی کیونکہ ممکن ہے آج جس ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں کل کو پتہ چلے کہ ہمارا نتیجہ غلط ہے ان بحثوں میں ہمیں نہیں پڑنا اس کے بعد رسولوں کے بارے میں بڑی واضح بات ہو گئی کہ انہیں لافانی زندگی عطا نہیں کی جاتی ہر انسان جو ہے اس کو یہ جو دنیاوی جسم ہے اس سے موت جو ہے اس کا مزہ چکھنا ہے اور انسان کو خیر اور شر کے امتحان جو ہے اس سے آزمایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اللہ کے ہاں اس کی واپسی ہے مشرقین پہ فرد جرم بار بار ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں طنز کرتے ہیں کہ وہ ان کے معبودوں کو برا کہتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ اس رحمان کو برا بلا کہتے ہیں منکرین قیامت وقت کا پوچھتے ہیں اگر ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جہنم کی آگ ان کے چہرے وہ اپنے نہیں بچا پائیں گے اور اپنی پیٹھوں کو نہیں بچا پائیں گے ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی اور قیامت کی جو آفت ہے وہ اچانک آ جائے گی اور انہیں حیران کر دے گی اور وہ اس وقت رد بھی نہیں کر سکیں گے لیکن اس وقت انہیں مزید مہلت بھی نہیں ملے گی کیونکہ اس وقت وہ جب توبہ کریں گے تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی پھر اللہ نے رسول اللہ رسول اللہ یہ تسلی دی کہ پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے اور جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے تو ہمارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑائیں گے یا کوئی ایسا واقعہ ہوگا کیا اس کو ہدایت مل جائے گی اور یا کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا ظاہر کے عذاب نہیں ہے جیسے پوری پوری قومیں پہلے تباہ ہوا کرتی تھی آج کے سے مختلف ہیں پھر مکہ سے ان کے خود ساختہ جو الہ تھے ان کے ان کی بے بسی کا بیان ان کو تنبیہ کہ ان کا دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں مسلمانوں کو اقتدار ضرور حاصل ہوگا اور یہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو اپنا یہ تو اللہ کی گرفت سے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں کون سا خدا دوسرا ہے جو تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے یہ تو خود اپنی مدد کرنے کی ان کے اندر جو ہے کوئی استطاعت نہیں ہے اور یہ جو اپنی وراثتی طور پہ اپنے منصب اپنی دولت اپنی امارت ان چیزوں پہ جو ناز ہے جو اب کے اسلام میں بھی پھیل رہا ہے مسلمانوں میں بھی پھیل رہا ہے اس پہ بھی اللہ تبارک وطہ نے کہ ایسے لوگوں پہ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی نہ گزاریں تو ان پہ بھی زندگی تنگ ضرور ہوتی ہے یہ غالب نہیں ہوتے مسلمان کا اقتدار آ کر رہے گا اور آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی گئی اس کے بعد ریاست مدینہ وجود میں آئی حسم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے اس کے بعد ایک عرصہ خلف رضوان مجمعین کا دور بھی لے لیں تیس سال تیس سال خلف راشدین کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے لے کے آپ کے مثال مبارک تک یہ تمام دور ایک اصلی اسلامی ریاست جس کو ہم چاہے ریاست مدینہ کہیں چاہے اسلامی ریاست کہیں ریاست محمدی کہیں شریعت محمدی کہیں یہ اصل نمونہ ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم آپ سے ہم مسلمانوں سے کہ ہم اس کا نفاذ کریں توحید کا پیغام یہ بھی بیان آ قرآن مجید کے اندر کہ جو پرانی کتابیں جیسے تورات ہیں حضرت موسا کو اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے ہم آپ جانتے ہیں ان کو حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی تورات کا جو پیغام ہے وہ بھی پیغام وہی ہے جو پیغام اصل میں قرآن مجید کا ہے جو پرانے جتنے صحائف ہیں پرانی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا پیغام جو ہے یہ وہی پیغام ہے جو قرآن مجید کا ہے اب اس میں یہ ہے کہ مشرقین مکہ اگر اس کا انکار کر دیں تو پھر ان پہ ظاہر عذاب ہے اور اگر جو لوگ تقوا رکھنے والے والے ہیں وہ اللہ کو ظاہر ہے کچھ تو یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا رب ہمیں نظر نہیں آتا ہمارے رب ہمیں نظر آتے ہیں استخر اللہ تو جو غیب پہ اللہ پہ غیب سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب فرماتا ہے اور جو احکامات اطاعت کا حکم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے روز قیامت اس دنیا میں بھی بشارت ہے روز قیامت بھی بشارت ہے ہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ان کے تو حالات بڑے تنگ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حالات کا تنگ ہونا بھی پھر ہر بندے کی اپنی سوچ کے مطابق ہے ایک بندہ ہے جو عرب و پتی ہو کر بھی مطمئن نہیں ہے ایک آدمی ہے جو ٹاٹ پر بیٹھا ہے اور مطمئن ہے سو کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اللہ دے آپ کو ایک سے زیادہ دے لیکن ساتھ میں خدمت خلق کا جذبہ بھی دے ساتھ میں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اذن و توفیق بھی دے کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں عذاب ہے کیونکہ اللہ نے دے کے آپ کو آزما رہا ہے جس کو نہیں دیا اس کو اللہ نہ دے کے آزما رہا ہے اب اس کے اندر اگر اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ کامیاب ہے تو کامیابی کا پیمانہ اگر ہم دنیا رکھ لیں گے تو دنیا جو ہے اس کے بارے میں کئی ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ انسان ان کو دیکھے تو خوف آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کیا الفاظ کہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے کیا امت ان کے قدموں پہ سونے کا ڈھیر نہ لگا دیتی کیا ان کے آگے مکانوں کے ڈھیر نہ لگا دیتی کیا ان کے آگے ظاہر گاڑیاں موٹر سائیکلیں اس وقت نہیں ہوتی تھی گھوڑوں کا اور اونٹوں کے ڈھیر نہ لگا دیتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری غربت اختیار کی اختیاری کا لفظ ہم استعمال کریں گے کیونکہ وہ چاہتے امت کو کیا وہ اور رب سے اپنے قدموں پہ لپیٹ دی جاتی اختیاری غربت اختیار کی انہوں نے بچوں کے ساتھ اپنا ساتھ پسند فرمایا انہوں نے غریبوں کے ساتھ اپنا ساتھ پسند کیا اور امیروں میں سے وہ جو خدمت خل کرتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنا ساتھ جو ہے وہ پسند فرمایا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہم آپ جانتے ہیں کہ آذر کے ساتھ اب وہ جو آزر اب وہ بحث ہے کہ وہ ان کے والد تھے یا چچا تھے ہم اس بحث میں آج کا موضوع نہیں ہی ہم اس میں نہیں آج پڑھ رہے وہاں پہ بھی بات کیا تھی عقیدہ توحید تھا اور کون سے انہوں نے جو مناظرہ کیا وہ بھی توحید تھا کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ بھی یہی تھا جس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خلیل اللہ کو علیہ السلام اس آگ سے محفوظ فرمایا پھر یہ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ عرض مقدس کی طرف ہجرت فرما گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا ان کو اسحاق دیے ان کو یعقوب دیے اور ان کی نسل آگے بڑھی آپ ایک چیز دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک طرف تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دوسری طرف جو بنی اسرائیل ہیں کہا جاتا ہے ظاہر ہے اس کا یہ جو حوالہ ہے یہ اس میں اسرائیلیات بھی شامل ہیں اس لیے اس کو قرآن و حدیث کے حوالے سے نہ دیکھا جائے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پچاس ہزار امبیا اللہ تبارک و تعالی نے بھیج بنی اسرائیل کو اس پہ فخر ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک تو اس میں ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ آپ نافرمان تھے آپ گستاخ تھے آپ تو نبی کے ہوتے ہوئے پھر جاتے تھے اسی لیے اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے پھر یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام ایک ایسی قوم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے جو کہ خباش میں مبتلا تھی پھر حضرت نو کا واقعہ وہ بھی مسلسل دعوت کا کام کرتے رہے اللہ سے مدد طلب کرتے رہے داؤد علیہ السلام کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت داود کو ہنر دیا گیا یہ جو لوہے کا کام ہے اس پہ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پہ تصرف دیا گیا جنات پہ تصرف دیا گیا حضرت ایوب کو تکلیف سے نجات دی ان کی دعائیں قبول ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکف علیہ السلام صبر کیا انہوں نے استقامت دکھائی نیک چلنی انہوں نے دکھائی نتیجہ کیا ہوا اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا پھر مچھلی والا قصہ یونس علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی لغزش کا اعتراف کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی سرخرو فرمایا ذہن میں رکھے انبیاء بیا کرام علیہ السلام کی لغزشیں ان کی کوتاہیاں وہ اللہ کی طرف سے معصوم ہیں وہ کوتاہیاں وہ لغزشیں امت کی تربیت کے لیے ہیں خدا نہ خاصا ان کی شخصیت میں ان کے ذات میں ان کے وسط میں وہ کمزوری نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم بھی ہیں وہ محفوظ بھی ہیں لیکن وہ کس لیے ہیں وہ امت کی بنیادی طور پہ تربیت کے لیے ہے اسی طریقے سے زکریہ کی دعا قبول ہوئی یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے اور پھر اسی طریقے سے مریم ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو بھی ہم علیہ السلام کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ تمام کے تمام لوگ باقاعدہ انسانوں کی طرح پیدا ہوئے انسانوں کی طرح کھایا پیا انسانوں کی طرح پلے بڑے, بڑے ہوئے اور پھر انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہوئے ظاہر ہے ان کا رخصت ہونا ہماری طرح کی موت نہیں ہے ان کا بشر ہونا ہمارے جیسا ظاہر ہے کہ بشر نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح احادیث مبارکہ سے پسینے میں سے خوشبو آنا اور آپ کا فرمانا کہ میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی بشریعت عام بشریعت سے بہرحال بہت مختلف ہے بشریت ہوتی ہے لیکن عام سے بہرحال مختلف ہے پھر تمام انبیاء ایک ہی امت ہیں ان سب کا رب وہی ہے اللہ ہے اور اسی کی عبادت ہے لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کیا کہ بعد میں لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اب اہل شرک جو ہیں ان کا آزاد الٰہی ہے اس دنیا میں بھی الٰہی ہے اس کی شکل کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ آخری وقت تک یہ سمجھے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں لیکن جو توحید والے ہیں ان کا انجام ان کا انجام جو ہے وہ کامیابی ہے ادھر تباہی ہے ادھر کامیابی ہے وہ جہنم کا ایندھن منیں گے ادھر جنت ملے گی انشاءاللہ اور ذہن میں رکھے جب ہم کہتے ہیں اہل شرخ تو اہل شرخ کا مطلب ہم صرف سمجھتے ہیں شاید بتوں کو پوچھنے والا ایسا نہیں ہے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی اور اقبال نے کئی ایسے جو ہیں وہ نکات اٹھائے ہیں سورہ الاخلاص کی ایک اسرار رموز کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت شرح کی ہے کسی وقت اللہ کے اذن و توفیق سے اقبال کی وہ شرح ہم کسی جمعے پہ پیش کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اقبال نے کتنی باریکی سے یہ بات کی ہے مگر ان کی ایک مثال ہم دے دیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے تو اب ہم تو سمجھ رہے ہیں شرک کیا ہے بتوں کو پوچھنا ہے نہ جناب نا اس دنیا میں کسی کو اپنے رزق کا ذمہ دار سمجھنا بھی شرک ہے وطنیت کا جو ہمارے یہاں ایک یہ تاثر آ گیا ہے یہ بھی شرک ہے شرک صرف یہ نہیں ہے صرف شرک اس دنیا کو برتنا ہے جیب میں رکھنے کی وجہ دل میں رکھنا یہ بھی شرک ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے خاطر ہر چیز کر گزریں گے صحیح غلط کر گزریں گے اس میں نہیں پڑیں گے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ بھی شرک ہے قیامت کی دلیل یہی یہ ہے کہ وہ آ کر رہے گی اس کے بعد مسلمانوں کو خوشخبری کہ یہ اقتدار ضرور حاصل ہوگا اور یہ بشارت زبور میں بھی ہے لیکن یہ ہے کہ زبور میں بھی ہے اور مسلمانوں کو بھی ہے تو زبور میں بھی کیوں تھی کہ جو اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے اور اگر ہمیں بھی ہے تو کیوں ہے کہ جو اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے صرف اپنے منہ سے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے اسلامی شاعر شاعر جو ہیں اور جو فرائض و واجبات ہیں اور جو تجکیہ کے معاملات ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا جو ہے یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے ہم نے سمجھ دیا کہ شاید صرف فرائض و باجبا نماز پڑھ لی روزے رکھ لیے اور خاص جو دن آتے ہیں اس میں نفلی روزے کر لیے وہ کافی ہے اور آگے پیچھے ہم بد زبانی کریں بد کلامی کریں گالم گلوچ کریں غیبت کریں جھوٹ بولیں تہمت لگائیں تو کیا ہم معافی ہیں ہمارے لیے نہیں جناب ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کبھی میں شمار ہوتی ہیں اور ہم ان کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ بالکل بے فکر ہو کے ہم چلتے ہیں پھر سب سے آخر میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ یہ بڑا اہم سوال ہمیں سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے کلام میں بھی پیش کی ہے وہ دعا بھی سورہ کے اندر موجود ہے ترجمہ ہم پیش کر دیتے ہیں کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور مشرقین مکہ کی یہ جو خود ساختہ شرک ہے اس پر ہم اپنے رحمان اپنے رب سے ہی مدد طلب کر سکتے ہیں یہ بہت کمال کی دعا ہے سورہ لمبیا کے اندر آپ دیکھیے گا آپ کو مل جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور قرآن پیغام قرآن کے پیغام کو سمجھیں ان احادیث مبارکہ کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں سمجھیں اپنی خواہشات اور اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آخر میں صرف ایک بات عرض کر دیں قرآن کے اندر ہی ایک جگہ پہ ایک آیت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے یہی قرآن ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی قرآن سے ہم گمراہی بھی پکڑتے ہیں تو گمراہی کب پکڑی جاتی ہے گمراہ تب پکڑی جاتی ہے اور ہدایت کب ملتی ہے ہدایت کب ملتی ہے ہدایت تب ملتی ہے جب قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنی آنکھوں پہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ لگا لیا اگر حب رسول کا چشمہ نہیں لگائیں گے تو پھر قرآن کا پیغام آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ جب حب رسول کا چشمہ آپ لگائیں گے تو پھر آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ نبی نے اس بارے میں کیا کہا نبی نے اس بارے میں کیا کیا نبی نے کیسے کیسے اپنی زندگی گزاری اور جب آپ حب رسول کو صرف ایک اصطلاح سمجھ لیں گے ہم آشے کے رسول ہیں ہم حب رسول ہیں اور حرکتیں ہماری وہ ہوں گی کہ اللہ معاف کرے الحفیظ ایسی ایسی حرکتیں ہم عشق کے نام پہ کر رہے ہیں کہ نہ جانے روز قیامت آج ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ہر ایک کا محبت کے اظہار کرنے کا اپنا طریقہ ہے کیا یہ بات جب اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے ہم کہہ سکیں گے کہ یا اللہ وہ جو ہم نے کیا تھا وہ ہمارا طریقہ تھا محبت کے اظہار کرنے کا کہ صحابہ کو محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا استخبر اللہ ہمارے آئمہ علیہم الرحمہ کو کیا محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا اللہ جو ہمیں کوئی ایسے طریقے چاہیے جو براہ راست شریعت سے ٹکرا رہے ہیں دیکھیں اگر شریعت سے نہ ٹکرا ہو تو, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کہیں جی یہ, یہ طریقہ کار صحاب رام سے نہیں ہے ثابت چلے ثابت سے نہیں ثابت ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی میں اس طریقے سے محبت کا اظہار کروں گا لیکن یہ تو دیکھ لو کہ کہیں وہ شارہ سے ٹکرا جائے اگر وہ طریقہ اللہ کے دیے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ٹکرا جاتا ہے تو جناب معذرت کے ساتھ وہ طریقہ آپ کا ناجائز ہے سریح حرام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر آپ کوئی نیا طریقہ اپنا اختیار بھی کرنا ہے تو کم از کم حدود کا خیال کر لیں اللہ رسول کی پسند ناپسند کا خیال کر لیں پھر آپ کوئی طریقہ کریں نا تو کہیں گے کہ جی میں اس طرح وہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتا میں یہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں تو جو ہم مان بھی لیں گے لیکن آپ کا تو طریقہ اگر براہ راست اللہ رسول کے کام سے ٹکرا جائے تو پھر وہ حب رسول کا طریقہ نہیں ہے اظہار کا طریقہ نہیں ہے وہ طریقہ غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اس میں کوئی اس کو غلط کہے تو اس پہ تع کرنا اس کو غلط کہنا یہ بھی بڑی زیادتی ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں اور صلی اللہ علیہ کے ہی سیدنا و مولانا محمد وصحاب اجمعین برحمت